بسم اللہ الرحمن الرحیم ہل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بے حد رحم کرنے والا ہے کیا انسان پر زمانے کا ایک ایسا وقت گزرا ہے جب وہ کوئی ایسی چیز نہیں تھا جس کا کہیں کوئی ذکر رہا ہو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی ضعیفی اور حقارت یاد دلائی ہے کہ اس کا باپ یعنی آدم چالیس سال تک مٹی کا ایک مجسمہ بنا رہا ایک دوسرے قول کے مطابق ایک سو بیس سال تک مٹی گاڑے اور ٹھیکرے کے مرحلے سے گزرتا رہا تب جا کر اللہ تعالیٰ نے اس میں روح ڈالی اس پوری مدت میں وہ مٹی کا ایک تودہ رہا اللہ کے سوا کسی کو کچھ معلوم نہ تھا کہ اس تودے کا کیا ہوگا اور اس کا کیا نام ہوگا پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی اور اسے انسان بنایا